اور نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کہ نہیں ہے کوئی الہ اللہ ہوا مگر وہی اللہ زندہ ہے القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا تصدیق کرنے والی ہے کی ہی جو اس سے پہلے ہے وہ انج الگ طورات کیا ہے تورات کو اور انجیل کو من قبل اس سے قبل فضلات وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور میں فرق کرنے والی کتاب اِنَّ وَلو قَفَرُ بفر کیا اللہ, اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ لهم ان کے لیے عذاب شدید ہے, ہے بدلا لینے والا ہے نہ ہی آسمان جو تمہاری تصویر یا تمہاری صورت بناتا ہے فی الحال میں کئی پہ چاہ جس طرح چاہتا ہے لا الحا اللہ ہوا اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے العزیز الحکیم غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے <سلام> بودات انزل کتاب جس نے ناول کی یہاں پر کتاب مل ہو اس میں سے آیات الشانیاں ہیں آیات ہیں هن ام ہی وہی اصل کتاب ہیں کتاب کی اصل ہیں اوپر ہو اور کچھ دیگر آیات دوسری معنوں میں ملتی جلتی جل میں کسی ہے فیصلہ ماتشہ بہابن ہو وہ پیچھے لگتے ہیں بیلوی کرتے ہیں ماتشہ بہابن ہو جو ان میں سے متشابہ ہیں ملتی جلتی ابتغاء الفطنا تھی فتنے کی تلاش کے لیے وبتہ الطاویری اور اس کی تعویر اس کی تفصیل کو تلاش کرنے کے لیے وبائی علام و اب اللہ اور حالانکہ نہیں جانتا اس کی وراد اور اس کی تفسیر تفسیر اللہ مگر اللہ, اللہ تعالی ہی ور رات کو وہ لوگ جو علم میں اختلا ہیں وہ کہتے ہیں فی، ہم اس پر ایمان لائے ربینا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے فما اور نہیں نصیحت قبول کرتے اللہ مگر الباب عقل تو چیڑا کر پھولو ہمارے دلوں کو واجد حید ان کو ہدایت دینے کے بعد اس کے بعد کہ ہمیں ہدایت دی اور ادا کر دے ہم کو مل کا اپنی طرف سے رحمت انا کا انکل واب یقیناً تو ہی ادا کرنے والا دینے والا ہے ربانہ ہے ہمارے है हमारे کا بے شک تو جامع انداز کی لوگوں کو جمع کرنے والا ہے لومن ایسے دن کے لیے لا रही بقی اس इसमें कोई شک नहीं है। ان والم ان کے مال والا اولاد ہم ورنہ اولاد مین اللہ اللہ تعالیٰ سے اولا کار وہ لوگ آگ والے ہیں آگ کا ایندھن ہے قدع بی آلی شرعون آلی شرعون کی آجت کی طرح آلی شرعون کے حال کی طرح واللزین اور لوگوں کی طرح من قبلہم جو ان سے سہلے تھے قدبون نے جس لائی آیاتنا ہماری آیات کو فعقدہم اللہ و اللہ تعالی نے ان کو پکڑا بی ذنوبیہم ان کے گناہوں کی وجہ سے واللہ و اللہ تعالی شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے کل کہنا ان لوگوں کو فارو جنہوں نے کیا ستغلا ان قریب تم جلد ہی مغلوب کیے جاؤ گے شارون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے جہنمہ جہنم کی طرف وہ بھی میں ہاتھ اور وہ برا ٹھکانا ہے قد کانا کم تحقیق ہے تمہارے لیے آیا تم نشانی دو جماعتوں میں جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئی ایک دوسرے سے لڑی ایک جماعت ایک گرو کرتی ہے پی سلی اللہ اللہ کے راستے میں وہ اکرا اور جماعت کافرا کافر ہے یونا وہ ان کو دیکھتے ہیں مثلا اپنے سے سے, اپنی سے و اللہ و اللہ کرتا ہے, مدد کرتا ہے لنسلی اپنی مدد کے ساتھ یا بخشتا ہے اپنی مدد کے ساتھ میں یہ شاہ ہوں جس کو چاہتا ہے ان نفیزانی کا بے چک اس میں دا है البتہ عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے ناتی مزین कर दी गई ہے لیناتی لوگوں کے لیے حب الشہوات کی وقاہت کی محبت پسندیدہ چیزوں کی محبت میں نسائی عورتوں کی ولونی نا بیٹوں کی ولقناتی بالمقنطارہ اور جمع کیے ہوئے خزانے کی منتہبی والکذا سونے اور چاندی کے والخیل المتومہ اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے والانعام اور مووی کی اور کھیتی داری کا متاع الحیات الدنیا یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے اللہ حسن المحاب اور اللہ تعالیٰ کے پاس اچھی لوٹنے کی جگہ ہے میں تم کو خبر نہ دوں بخیر بہتر کی بلینہ ان لوگوں کے لیے اقدا جنہوں نے تخبہ اختیار کیا جاتری چلتے ہیں رضامندیل تعالیٰ خوب رضا دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو اللہ دینا وہ لوگ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب فغفر ہمیں ہمارے ناری آگ کے صدر کرنے والے ولقانہ اور, اور اللہ کے فرما بردار فرما برداری کرنے والے فقم مانگنے والے ولغن فقینا اور سچ کرنے والے ولمط رینا اور اچھار کرنے والے بلس ہار شہری کے وقت رات کی آخری کھڑی شاہد اللہ اللہ تعالی نے گواہی دی اللہ کوئی اور قائم ہے لا اللہ علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے اللہ غالب ہے الحضیم کمال حکمت والا ہے انہ دین دین اللہ کے و اسلام ہی ہے اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے پوتر کتابا جن کو کتاب دی گئی اللہ مگر ما بہ جا اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا بغیم بینا آپس کی زد کی وجہ سے سرکشی کی وجہ سے اور جو کفر کرے گا بھی آیات اللہ اللہ تعالی کی آیات کے ساتھ اللہ کا اعلیٰ سری الحساب جلد حساب لینے والا ہے فنحاظ اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے فقول بس آپ کہ اللہ اللہ میری پیروی کی یعنی کہ میں نے بھی اور میرے پیروکاروں نے بھی اور کہہ دیجیے للہ دینا ان لوگوں کے لیے اُسر کتاب جن کو کتاب دی گئی اور امی اور اربڑ لوگوں سے کیا تم تابع ہو گئے ہو فرما بردار بن گئے ہو تو اگر وہ جائیں سوکا دیکھ تو بے شک وہ ہدایت پا گئے وہ ان طلوع اور اگر وہ منہ پھیر لے کر بلا ہو تو یقیناً آپ کے دل میں صرف پہنچا دینا ہے اللہ و اللہ تعالیٰ بصیر بات بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے ان البینہ یقیناً وہ لوگ یکفرون جو قفر کرتے ہیں بھی آیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو یکرونہ جو حکم دیتے ہیں بالکل انصاف کا النَّاسِ لوگوں میں سے آپ ان کو خوشخبری خبری دینی بے آزاد ان دردناک آزاد کی مالا ہوں اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مددگار عالم طرح کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے دینا ان لوگوں کی طرف تو جو دیے گئے نصیبا ایک کتابی کتاب میں فیصلہ اللہ اللہ اللہ کی کی کرے طب اللہ پھر پھر جاتا ہے منہ پھیر لیتا ہے شریف میں سے ایک کرو وہ اس حال میں کہ وہ منہ مو موڑنے والے ہوتے ہیں کہ اراز کرنے والے ہوتے ہیں غالی یہ اس وجہ سے کہ وہ بے لن نا ہم کو ہرگس نہیں چھوے بھی مگر اام ماڈو دن دن گنے ہوئے واغ اور دھوکے میں ڈالا ان کو اسی دینی ہی ان کے دین میں ماں کالو یقداروں ان چیز میں جو وہ کھڑتے تھے فقی کیسے کیا حال ہوگا اذا جمعنا ہم جب ہم ان کو جمع کریں گے بھی یوم لیے لا بسی ہی جس پہ کوئی شک نہیں ہے بحفیت اور پورا پورا دیا جائے دی جائے کل نفس ہر جان ماں کا سبق جو اس نے کمایا وہ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کمی نہیں کیے جائیں گے کہتی کہ جی اللہ عماء اللہ مالک الملکی بادشاہی کے بارے تو, ملکا تو دیتا ہے بادشاہی منتشاہ چاہتا ہے وطن ملکا اور تو چھین لیتا ہے بادشاہ منتشا جسے تو چاہتا ہے وہ تو عزل اور تو عزت دیتا ہے منتشا جس کو تو چاہتا ہے وہ تو ذلو اور عزت دیتا ہے منتشاہ چاہتا ہے بیدی کل تیرے ہاتھ میں خیر ہےشین یقیناً تو ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے تولی جن لا تو داخل کرتا ہے رات کو کن دن میں وہ تو جل اور داخل کرتا ہے دل کو دل دے کی وقت الحا اور تو نکالتا ہے زندہ کو من المی تھی مردہ سے اور تو نکالتا ہے مردہ کو من الحیدہ है کو چاہتا ہے ایساب بغیر حساب کے لایت مین القافی نہ اولیا نہ پکڑے محمد کافروں کو اولیا نہ بنائے محمن کافروں کو دوست من دون المومنین مومن کے علاوہ و من یہ فال ذالکا اور جو کرے گا ایسا کام فلیث من اللہ فی شیئں تو وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں ہے الا مگر ان تتقو منهم یہ کہ تم ان سے بچو تقادم بچنا کسی طرح سے بھی وہ یہ خبروکم اللہ ار اعلی تم کو ڈراتا ہے نفسہو اپنے آپ سے و اللہ اور اللہ کی طرف ہی المسیر و لوسنا ہے وہ اگر تم چھپاؤ ماں وہ کچھ بھی تم جو تمہارے دلوں میں ہے او کو جانتا ہے وہ اور جانتا ہے تماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے وہی اور جو کچھ زمینوں میں ہے زمین میں ہے وبا اور اللہ تعالیٰ سے ان ہر و پر و خوب قدرت رکھنے والا ہے یو ماں جس دن ساجر پائے گی ہر جان ما عملت وہ کچھ جو اس نے عمل کیا ہو من خیر نیتی میں ما عملت اور جو عمل کیا من ان برائی سے لو اور خواہش کرے گی لو ان و آینہ کاش کے ہو اس کے اور اسمر کے, کے درمیان بعیدہ بہت دور کا فاصلہ اور تم کو اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے نفسہ اپنے نفس سے اپنے آپ سے اللہ اللہ تعالی رؤوف بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے بالعباد پر انک اگر ہو تم تو اللہ <سؤال> محبت کرتے اللہ تعالیٰ سے خط تبھی ہونی بس تم میری پیروی کرو یخ محبت کرے گا تم سے اللہ اللہ تعالیٰ اور بخش دے گا تمہارے لیے جنوبہ تمہارے گناہوں کو اللہ اللہ تعالیٰ کا بخشنے والا ہے رحیم سہن کرنے والا ہے کہتی اللہ عت کرو اللہ کی ورسول اور رسول کی فعم طول بس اگر وہ پھر جائیں سعم اللہ بس یتی اللہ تعالیٰ یوسف محبت کرتا کرتا اللہ یقین اللہ تعالیٰ نے استفاد چنا ہے آدم کو ابراہیم اور و ابراہیم علیہ السلام کی کو و اعلی عمران کی کو بعد ایسی نسلیں جس کا بعد بعد میں سے ہے اللہ تعالیٰ سمی ان خوب سننے والا ہے علیم ان خوب جاننے والا ہے جب کہا تو عمران عمران کی بیوی ہیں اور اے میرے رب میر نظر تو میں نے نظر مانی ہے ما فی لاتا تیرے لیے ما فی بطنی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے محررن آزاد چھوڑا ہوا ہوگا فضا قبل منی بس تو قبول ان شک تو العلیم اس کہا ربی اے میرے رب انسا یہ تو میں نے لڑکی جنی ہے زیادہ جانتا ہے بیما وضاحت جو اس نے جنا نہیں ہوا لڑکا کل لڑکی گیا تھا اور اس کی ضروریت کو بھی قبول کیا اس کے اس کو اس کے رب نے اچھا قبول کرنا و ام باتا اور اس کی نشو و نما کی نباتن حاصل اچھی نشو نما یا پرورش کی اس کی اچھی پرورش وہ اور کفیر بنایا اس کا ذکریہ جب بھی داخلہ وہ داخل ہوتا علیہ اس پر دکاریہ دکاریہ رہی سلام محراب میں واجدہ باتا اس کے پاس رزق رزق اس نے کہا یا مریم اے مریم انا لا کے ہارا کہاں سے ہے یہ تیرے لیے اس نے کہا بن اللہ, اللہ کی طرف سے ہے ان اللہ یقین نے ربا اپنے رب سے پالا کہا ربی اے رب حبری ادا کر مجھے مل کا اپنی طرف سے دریا اولاد سیے بن کا یقیناً سننے والا ہے فنادت ہو بس بلایا اس کو پکارا اس کو یا آواز دی اس کو الملائی کا تو فریشوں نے واہ واہ اس حال میں کہ وہ کام کھڑا تھا جو جلدی نماز پر رہا تھا فلم محراب محراب میں بیش اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تصویر کرنے والا ہے من اللہ تعالی کی طرف سے ایک کلمے یعنی کی یعنی عیسیٰ السلام کی تصویر کرنے والا ہے وہ سیدن اور سردار ہے وہ سور اور رکا رہنے والا ہے اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے والا ہے وہ نبی اور ندی ہے کالا کہ پہنچا ہے مجھ کو الگ بڑھاپا برا اور میری بیوی آخر باندھ ہے کالا کہاں کا اعلیٰ یہ فائدہ کرتا ہے ماں یہ چاہتا ہے اعلیٰ نے کہا رب چل اے میرے رب بنا میرے لیے آیا کوئی نشانی اعلیٰ فرمایا آیا تو کا تیری نشانی یہ ہے اللہ تو بلی مناتا کے نا تو کلام کرے گا لوگوں سے سلا تایام تین دن عل مگر رمزن اشاروں میں وزقر اور یاد کر ربا کا اپنے رب کو کثیرن بہت زیادہ اور تصویر بیان کر بلاشی شام کے وقت بلیبکار اور صبح کے وقت اس کے چنا ہے تجھ کو کے اور پاک کیا ہے تجھ کو کے اور چنا ہے تجھ کو چنا یا جہان کی تمام عورتوں پر یا مریم اے مریم فرما بردار ہو جا کی اپنے ریار یہ من غیبی غیبی خبروں میں سے ہیں لو ہی, ہی ہم وحی کرتے ہیں انہیں انہی کا آپ کی طرف وما اور آپ ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ ڈال رہے تھے اقلامہم اپنی اپنے کو ایہم کے اور ان میں سے یک فلو کفالت کرے گا مریمہ مریم کی واپ ان کا لطئیم اور نہیں کہ آپ ان کے پاس جب وہ جھگڑ رہے تھے اس مغل مسیح مریما اس کا نام مسیح عیسا بن مریم ہے مسیح یعنی کہ مساح کرنے والا ہاتھ پھیرنے والا یہ ہاتھ پھیر کے بیماروں وہ والے ہیں دنیا, دنیا میں یا مرتبے والے ہیں دنیا, دنیا میں, آخرت اور آخرت میں, اور میں سے قریبی لوگوں میں سے ہوں گے و وہ کلام کرے گا لوگوں سے محدودیوارے میں گود میں وکا ہلن اور میرے لیے بیٹا ولاب نیم سستی اور نہیں چوا کچھ کو بشر کسی بشر نے پالا کہا اسی طرح اللہ تعالی یخر کو پیدا کرتا ہے ماشا جو چاہتا ہے عمرن جب وہ وہ کا تو اللہ تعالی اس کو کتاب بالحکم اور حکمت بد اور تورات بال اور دورات اور ورسولا اور رسول ہوگا وہ الا بنی اسرا بنی اسرائیل کی طرف طرف پیدا کرتا ہوں بناتا ہوں انہیں بےچک میں اکلو کو بناتا ہوں لکن تمہارے لیے میتھ مٹی سے پرندے کی شکل کی مانے شفا دیتا ہوں الق ماہا پیدائشی نابینا کو البراسا اور برس والے کو وہ اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ, اللہ کے حکم کے ساتھ بِعُوكُمْ اور میں تم کو خبر دیتا ہوں ما کی جو تم خاتے ہو وما اور جو تم ذخیرہ کرتے ہونے گھروں میں ان نتی کا بے شکم رقم تمہارے لیے نشانی ہے ان کل تم محمین اگر تم ان منہ میں ہو ایمان لانے والے ہو مصد پن اور تصدیق کرنے والا ہوں لینا اس چیز کی بہ ن یہ دہی کیا جو ان سے پہلے ہے حلال کروں تمہارے لیے اس میں سے خود چیزیں سر لما جو تم پر حرام کی گئی اور میں لایا ہوں تمہارے پاس بھی آیا تم نیشانی رب کی طرف سے ڈرو اور میری عطا کرو انہ تعالیٰ ربی میرا رب و رب تمہارا رب ہے عبادت کرو ہارا رابطہ ہے فلم محسوس کیا عیسا علیہ السلام نے مینو ان میں کا کہا من انصاری کون ہے میرا بدرگار اللہ اللہ کی طرف نہ تو حواریوں نے کہا نحنو انسار اللہ ہم اللہ تعالی کے مددگار ہیں آمنہ بلا ہم اللہ تعالی پر ایمان لے آئے وہ چھت اور گواہ ہو جا بھی مسلمون کے بےچک بھی انا مسلمون کے بےچک ہم مسلمان ہیں ربنا ہمارے رب عام ہم ایمان لے آئے دِماغ جو پر نے نادر کیا ہے تباہ اور ہم نے اس سے باق کیا رسول کی فخم کو گواہوں میں سے شہادت دینے والوں میں سے ماکر انہوں نے تصبیر کی و مکار اللہ اور اللہ تعالی نے بھی تصویر کی اور اللہ تعالیٰ خیر الماخن تصویر کرنے والوں میں سے سب سے بہتر تصویر کرنے والا ہے عیشا اے عیشا کا یقیناً تجھ کو قبر کرنے والا ہوں کا اور اٹھانے والا ہوں تجھ کو الہیا بے ترقم تحرو کا اور پاک کرنے والا ہوں تجھ کو من اللہ ان لوگوں سے کفر جنہوں نے کفر کیا تمہارا لوٹنا ہے فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان کی معاوی میں کم تم کی تخت لکھوں جس میں تم اختلاف کرتے تھے پس پس نے کیا کو عذاب عذاب ال شدید السخت آداب پھر دنیا دنیا میں بس آخرت ہی اور آخرت میں مالا ہوں اور نہیں ہے ان کے لیے بھی نا کوئی بھی مددگار وہ ام اللہ اور بولو امان جو ایمان لائے امین اور نیکی ان کو اجرا تعالیٰ نہیں پسند کرتا غالبت کرتا غالب سے غالب کا یہ نتبو ہم پر تلاوت کرتے ہیں اسے علی کا آپ پر بنرآیاتی آیا اور پر حکمت ذکر مثال اللہ خال پھر کہا اس کو کن ہو جا پیا وہ ہو گیا الحق حق ربی کا طرف سے ہے تو نہ ہو جا میزرین شک کرنے والوں میں سے فمن حاج جو آو بلائن اپنے بیٹوں کو ابنا تمہارے بیٹوں کو اپنی عورتوں کو تمہاری عورتوں کو وہ انسوسانا اور اپنے آپ کو وہ انسوسا کم اور تم کو بھی پر اندا یقیناً یہ الحق سچا بیان ہے وما من اور نہیں ہے کوئی الله مگر اللہ کا وَإن اور اللہ عزیز وہی غالب بہت زیادہ حکمت والا ہے فَإن پس اگر پھر جائیں فَإن اللہ تعالیٰ علیمن خوب جاننے والا ہے بل مفت فساد کرنے والوں کو